الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل عسيتم إن توليتم أن تصدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم صدق الله العظيم نے تیرہ سال مکہ میں جو ابتدائی کام کیا ہے اسلام کا وہ تربیت کی اسلام میں آنے والوں کی سال میں سے تیرہ سال تربیت میں سرف ہو ترین تربیت میں سے گزارا گیا ہے اس کا کوئی مقصد ایسا نہیں کہ تیرہ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جو اسٹریٹجی میں نے اختیار کی ہوئی ہے جو حکمت عملی میں نے اپنائی ہوئی ہے وہ گراؤنڈ پر فیل ہو گئی ہے لہذا مجھے پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے اپنے حکمتیں اپنی جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگریسو پالیسی اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں جو کام حضور نے تیرہ سال کیا ہے وہ انتہائی ضروری کام تھا اور آئندہ کے دس سالوں کا جو کام تھا وہ انہی تیرہ سالوں پر ڈیپینڈ کرتا ایک عمارت بنتی ہے اس کی فاؤنڈیشن اس کی پائلنگ اس کے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ سال اس پہ لگ جائے لیکن جب وہ بن جاتی ہے پھر عمارت ہو سکتا ہے تین مہینے میں کھڑی ہو جائے. پھر یہ کہ کام بھی وہ تھا کہ اس کے بعد کسی اور انجینئر نے آنا نہیں تھا کسی اور رسول نے نہیں آنا تھا جو بھی کروانا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانا تھا اور یہ وہ کام تھا جس پہ جنریشن بائی جنریشن ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوتی ہے آپ نے بس پہلی منزل پہ چھات ڈالنا ہے تو اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جتنا آپ بلند کریں گے اتنی اس کی ڈیپتھ بھی ضروری ہے اور اتنی اس کی ویتھ بھی ضروری ہے اتنی اس کی جتنا اس نے اوپر جانا ہے اسی لحاظ سے اس کو نیچے بھی جانا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو چوڑا بھی ہونا ہے چونکہ قیامت تک یہ کام ہونا تھا اور اگر ایک جنریشن کو ایک سٹوری سے آپ تشوی دیں تو جنریشن بائی جنریشن قیامت تک یہ کام ہونا تھا اور یہ سارے کا سارا ان تیرہ سالوں پر ڈیپینڈ کر جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت وہاں پہ کی اقبال کا ایک شعر ہے خدا کی شان دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, خدا کی, کیا اور کیا پہلے؟, پہلے۔ خدا کی شان دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے گارے حرا پہلے وہ جو بدر کا مرحلہ آیا ہے وہ جو تین سو تیرہ تھے وہ کہاں تیار ہوئے تھے اسی گارے حرا کی فکر نے تیار کی وہ کف ہی دیا کم. اس محنت کے نتیجے میں ایک مزاج بنا جب نفس سکھایا گیا غصے کو قابو کرنا سکھایا گیا یہ سکھایا گیا کہ دشمن کبھی بھی تمہیں مشتعل کر کے اپنی پچ پر نہ کھلائے تم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے غصے میں نہیں کرنا دشمن تو یہ جا چاہتا ہے کہ تمہیں غصہ جلوائے جب باکسنگ ہوتی ہے تو باکسنگ میں جو وہ جملے بولتے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں غصہ آ جائے جب وہ غصہ آ جائے گا تو اس کے بعد وہ غصے کے تحت غصے کی کمانڈ میں کام کرے گا اپنی اس کی جو سوچ ہوگی جو دفاعی انداز ہوگا اس میں بات نہیں کرے گا کوئی صاحب ہیں ان کو بلایا جاتا ہے حضرت خباب الارث رضی اللہ تعالیٰ نے کولے دہائے میں کہا جاتا بھائی ان پر لیٹ چپ کر کے لیٹ جاتے یہ نہیں کہ وہ پکڑ کر زبردستی کرتے لیٹو بھائی وہ لیٹ جاتے حضرت بلار رضی اللہ لیٹ لیٹو اوپر ٹان رکھتا اوپر کھڑا ہو جاتے کف ہوئے دیا جاتا ان کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے نظر نہیں آتے تھے ان کے ہاتھ اللہ کے حکم نے باندھ دیے تھے سیلف ڈیفینس وہ بھی منع کر دیا جو جتنی زیادہ مار کھا سکتا ہے وہی وہ آگے چل کے کامیاب ہوگا یہی ہوتا ہے ریسلنگ میں بھی یہی بھی کراٹے میں بھی یہی ہوتا ہے کراٹے میں سے مارنا نہیں سکھایا جاتا مارنے سے پہلے کم از کم دو ہفتے مار کھانا سکھایا جاتا پیسے دے کے مار کھاتے ہیں لوگ وہ ٹانگے چوڑی کر کے کھڑا کر دیتے اور دوسرے کو کہتے ماروا دے آدمی سے چلا بھی نہیں جاتا تیرہ سال مار کھاؤ خوف باقی مسلح اس تربیت کا اندازہ آپ نے لگایا ہوگا کہ جب مسلمان پھر نکلیں باہر تو سب سے پہلی مثال تو رضی اللہ تعالیٰ ان کی آپ نے بکثرت یہ سنی ہوگی کہ جب آپ اس کے سینے پر چڑھ گئے یہودی کے سینے پر اور اس نے تھوک دیا غصہ گیا تربیت یہ تھی کہ غصے میں آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا غصے کے تابے ہو کر کوئی کام نہیں کرنا جب غصہ آ گیا تو نیچے اتر گئے اب اگر میں نے اس کو مارا تو دیکھنے والوں کو تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نظر آئے گا جنگ تو دوہ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمان کر رہے تھے جہاد فی سبیل اللہ تو تھا انہیں پتا تھا کہ اب یہ جہاز تھی سے اللہ نہیں اس نے میرے اوپر تھوکا ہے مجھے آگیا گیا گسا اب میں نے مارا تو تھوک کے بدلے میں ماروں گا عقیدے کی وجہ سے نہیں ماروں گا نیچے اتر گئے کہا بھائی یہ کیا ہوا مارا نہیں اس نے کہا مجھے غصہ آگیا گسا آ گیا مارتے مجھے غصہ آگیا حیران ہو گیا عجیب قوم ہے غصے میں تو لوگ طلاق غصے میں طلاق دے دیجیے اس نے یہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے ہوتے ہیں غصہ آ گیا اس لیے میں نیچے اتر گیا اب اگر میں نے تمہیں مارا تو غصے کے تحت ماروں گا اور یہ قتال فی سب اللہ نہیں رہا بلکہ یہ قتال فی سب نفس ہو جائے گا میں نفس کی خدمت میں میں نفس کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں ماروں گا بڑا متاثر ہوا بھائی بڑے تربیت یافتہ لوگ پھر اس کا آج کے دور میں آپ نے منظر دیکھا کہ جب ان کے وہ مشنریز پکڑے ہوئے تھے افغانوں نے تو ایک مہینہ ہو گیا تھا ان کو بمبارمنٹ کرتے ہوئے تو ان کے چیف جسٹس نے کہا کہ اب اگر ہم ان پر مقدمہ چلائیں گے تو انصاف نہیں کر سکیں گے ہم نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں ٹکڑے ان کے چن کے دفنائے کیونکہ ہمیں غصہ آ ہے اور غصے سے انصاف نہیں ہو سکے گا لہذا ہم ان کو چھوڑتے ہیں تاکس چودہ سو سال بعد بھی نظر آتے بنیاد اس کی وہی پھر وہ لوگ سارا جو مکے میں تربیت ہوئی ہے میری تعذیب اور پرسیکیوشن اور اس کے تشدد کے اندر نہیں ہوئی لالچ کے اندر بھی ہوئی ہے ایک ایک آدمی کو انہوں نے مارک کیا ہوا تھا جیسے ہاکی کے کھیل میں کرتے کہ نے فلاں کو چیک کرنا توں نے فلاں کو چیک کرنا ہے ایک ایک بندے کو وہ جا کے جس کو کہتے ہیں خصوصی گشت وہ کرتے تھے اور جا کے کہتے تھے کتنے پیسے چاہیے کوئی اداس آپ تو نہیں ہے بکریاں تمہاری اور کتنی چاہیے یہ بزنس کر لو پیسے میں لگاتا ہوں کسی طریقے سے لالچ دے کے سٹک اینڈ کیریٹ پالیسی وہ اس لالچ میں بھی آزمائے گئے تھے اس میں بھی تربیت ہوئی تھی راجا جب کچرا کا تاج ایک بدو نے اس کا سار کاٹا اور تاج اس کا اتار لیا تو یہ بادشاہوں کا تاج تھا بڑا قیمتی تاج تھا جو حرات لگے ہوئے تھے ہیرے تھے اس, اس میں اس نے اپنی وہ پرانی سی اس میں لپیٹا جو اس کے پاس دھوتی یا لنگی یا جو کپرا تھا اس میں لپیٹا لا کے ساتھ دن ابھی وہ کاسر جلا تھا ان کے خیمے میں آیا اور اس نے کہا جی یہ ایک چیز مجھے ملی ہے یا مالیگ غنیمت میں جمع کرنا کیا ہوگا پلٹ کے جا جب اس کو کھولا تو اس کی چمک سے ان کا خیمہ روشن ہوگا تاج, کسرا. اس کو آواز ماری انہوں نے پیچھے سے آواز دے کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہنے لگا جس کے لیے کیا اس کو پتا ہے آپ کیا کریں گے رادا تاریخ اس بدو کا نام نہیں بتاتی کہتی ہے ایک بدو ہے اللہ جانتا بار بار اس کے اسکول کو دہرا رہے تھے حضرت ساز اللہ تری شان ایک بدو آکے کے کہتا ہے کہ جس کے لیے کیا اس کو میرا نام پتا ہے تو کیا کرے گا تم سے نام دو میں نے لینا نہیں نام پوچھ کے کیا کرو گے اور تاج کسرا کا سراحہ? یہی شک تھا ایران والوں کو شاید زیادہ بھوکے ہو گئے یہ بدو تو نکل آئے ہیں وہاں سے صحرا سے کوئی خشک سالی وغیرہ ہوئی ہے تو یہ بھوکے ہو کے وہاں سے نکلے کہ اگر تھوڑا بہت ان کو دے دیا جائے وہ جو ملکہ سبا نے یہ بات سوچی تھی کہ شاید سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کے علاقے میں کوئی کیفسالی سالی شالی ہوئی ہے کوئی بھوک مری ہوئی ہے وہاں پہ تو اب وہ باہر سوچ رہے ہیں کہ اپنی سٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے اور باہر نکلا جائے دوسرے علاقے فتح کیے جائیں سرسبز علاقے کیونکہ اس کا علاقہ بڑا سرسبز سر یمن کا علاقہ تھا تو اس نے کہا انی مرسلاۃ ان الم بے حدیہ تینوں میں ان کے پاس مال متا کچھ بھیج رہی ہوں فنا زرا تم بے اگر اس سے ان کا پیٹ بھر گیا وہ معاملہ رک گیا انہوں نے فوج کشی روک لی تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تم نے فرما تھا ماں اللہ خیروں میں ماں مجھے جو رب نے دیا وہ اسے بہت زیادہ اور بہتر ہے جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ مال کی کوئی بات نہیں ارج علیہم فلناتی بے جنود تم پلٹ کے جاؤ اور ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں تمہارے یہی بات اس نے کہی تھی جب مذاکرات ہوئے صاحب نے بھی وکاسرت ضلع تعالی نے نامہ بار بھیجا یا جو میسنجر تھا جو سفیر تھا وہ چیف نیگوشیٹر بھیجا جا کے بات کرو شرائط طے کرو وہ گئے واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں نئے تناظر میں میں بات کر رہا ہوں چلے گئے اس نے وہ جو بھی گارڈ آف آنر تھا دونوں طرف مسلح فوج کھڑی کی ہوئی تھی اور ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا تھا اور بڑے شاہی جلال سے بیٹھا ہوا تھا یہ گئے اور اپنے گدے کو اس کے کارپٹ پہ چڑھا دیا اور لے گئے جا کے جناب جو گاؤں تک کیا تو اس کے ساتھ پیٹی اور زور سے وہ ان کا نیزہ جو تھا نا وہ اس کے کارپٹ میں مار کے کھبو دیا اتنا قیمتی کارپیٹ اس بندے کو کدری کوئی نیزا مار کے بار دیا تو وہ جو, جو کچھ اس نے سجایا ہوا تھا اس لیے تھا کہ یہ متاثر ہوں گے لیکن ان کی بے نیازی سے وہ متاثر ہو گیا میرا یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ کارپٹ ان کے کچن میں بھی بچھے ہوئے یہی ہوتا ہے نا بدو شدو جب آتے تو یہ ہمارے کارپٹ کا کوئی نہیں خیال رکھتے وہ جوتے سمیت اندر چلے جاتے ہیں اب ایسے کارپٹ ان کے سامنے کیا ہے ان کے سرونٹس کوارٹرز کے اندر اس سے زیادہ بہتر کارپٹ بچھے ہوئے دادا ان کو کہا کہ جوتی نیچے اتار بڑے تجرب سے دیکھتے ہیں بھائی ماشاء اللہ پاکستانی تمہیں تو بڑا خیال ہے اس نے یار لگتا ہے یہ لوگ تو اس قسم کے کارپٹ بار کچرے پہ ان کے بار رولتے پھرتے ہیں کو قدر کو نہیں کیوں نہ ٹکا دیا اس نے کہا ماں جہاں بے کون ہو تمہیں کیا چیز لے کر آئیے کیوں آئے ہو تم لوگ تو وہاں رہتے تھے یار الگ تھلگ ہم نے کبھی تمہیں چھیڑا نہیں کوئی جنگ نہیں کی کوئی تمہارے علاقے میں انٹرفیئر نہیں کیا یہ کیا ہوا ہے بارش زیادہ یا نکل آئے ہو کیا ہوا واٹ ہیپن ٹو یو واٹ براڈ یو ہیئر ماں جہ کم تمہیں کون سی تکلیف یہ یہاں لے آئی ہے فرمایا اند ارسل ہم آئے نہیں ہیں ہم بھیجے گئے کیوں بھیجے گئے جو کمزلمات شرک اللہ نور ال اسلام الا نور توحید ہم تمہیں شرک کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں بھیجے گئے ہیں من منجور سلطان علا عدل اسلام اور ان بادشاہوں کے ظلم سے تمہاری جان چھڑا کے ہم تمہیں اسلام کے عدل و انصاف کی طرف بلانے ہیں یہ میسج تھا کسی کام سے گئے تھے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ان کے پاس ایک تہذیب تھی اس تہذیب کو لے کر وہ نکلے تھے اور وہ اتنی افیکٹو تھی کہ جس علاقے میں وہ گئے ہیں اس علاقے نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اس تہذیب کو جبرن نہیں لیا اس تہذیب کو انہوں نے دل جذبے کے ساتھ اور دل کی اطاع کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے یاد رکھیے کفر کے ساتھ سلطنت باقی رہ سکتی ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے دنیا پر ان لوگوں کا غلبہ تھا کافر تھے یا جو کچھ بھی تھے لیکن ان کے کچھ اصول تھے ان کی بنیاد پر دنیا ان کے حوالے کی گئی تھی ہم جب گاڑی چلانا چاہیں حج پہ جا رہے ہوں تو جو ڈرائیور گاڑی صحیح چلا سکتا ہے ہم اس کو دیں گے یہ کرائیٹیریا نہیں کہ جو صحیح نماز پڑھ سکتا ہے یا صحیح سورہ فاتحہ سنا سکتا ہے یا حافظ ہو یا کاری ہو گاڑی بھی وہی ڈرائیو کرے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے پہلے چار پانچ حج بھی کیے ہوئے ہوں اور حاجی بھی ہو اور امیر جماعت بھی ہو وہ لیکن جب گاڑی اسٹینڈ پہ بیٹھتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ ہجکو لیتی ہے تو ساری سواریاں کہتے ہو عجیزہ مارنا دینا یار یہ سب کو دو حالانکہ اس کی داری بھی کوئی نہیں حافظ بھی نہیں ہے لیکن گاڑی ٹھیک چلاتا سواریوں مطمئن اوکس ہو جاتی دوسرا ڈرائیور جب بھی بٹھا کہتا یار اتنا ہم نے بیت اللہ میں ذکر نہیں کیا جب تم اسٹیرنگ پہ بیٹھتے اتنا ہم ذکر کر دیتے پتہ دیتا آپ مرے کیا مرے یہ دنیا جب چلانی ہو نا تو دنیا اصولوں پر چلتی ہے اور ان لوگوں کے پاس اصول تھے ان کو دنیا دی گئی جس طرح کسی زمانے میں ہمارے اصول تھے نا ہمیں دی گئی تھی میں ہمیں دیا گیا کیوں اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ کے اصول کوئی نہیں پھر اس وقت موٹی موٹی جتنے سلطنتیں تھیں وہ تو ہمارے پاس یورپ اس وقت جو تھا وہ تو جہالت کے اندھیروں میں تھا وہ وائلڈ یورپ تھا ہم سے اصول لے کر گئے تھے وہ براد مائنڈنیس ہم سے سیکھ کے گئے تھے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھ کے گئے تھے جنہوں نے یورپ میں انقلاب لایا اپنے بادشاہوں اور جگیرداروں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی روشنی کہاں سے لے کے گئے تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے لے کر گئے انہیں پتا چلا رہا انسان کو یہ مقام عطا کرتا ہے اللہ رب ہمارا بنانے والا انہیں تو ہوش ہی نہیں پادریوں کے اندر اس وقت پادری جو تھے وہ تو جلاد تھے فورسز تھی ان کی اپنی قید خانے تھے ان کے اپنے بادشاہ سے جنگے بھی کرتے تھے ہمارے اصول تھے دنیا ہمارے یہاں سپرد کی گئی تھی عدل اسلام تھا وہ جا کے میسج دیتے تھے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف بلاؤ اور بادشاہوں کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف یارب کی تہذیب فیل ہو گئی ہے گیارہ ستمبر کے بعد بہت کچھ ہوا ہے قربانی کا بکرا تو ہم بنے امتحان گاہ میں تو ہمیں بھیجا گیا ہے لیکن امتحان تھا کسی اور کا وہ فیل ہو گئے کوئی اصول انہوں نے اختیار نہیں کیا ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی انہوں نے اور طاقت کی زبان میں انہوں نے بات کی عدل انصاف اور اصول کی زبان میں بات نہیں کی جب قرآن یہ کہتا کہ جب کوئی قوم کہتی ہے نا من اشد و مناسب کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے اس وقت اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا فرمایا انہیں پتا نہیں اللہ زی خالہ کام ہوا شدو من ہوم کس نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے فیل ہو گئے معذول کر دیے جائیں گے اب نہیں چل سکتے میں نے کہا تھا کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے لیکن آپ کو پتا ہے جب کسی کو معذول کیا جاتا تو اسے یہ کہا جاتا کہ جب تک نیا انتظام نہ ہو تب تک آپ اپنے اس کو جاری رکھیے اپنے کام کو کوئی وزیر اعظم یا جو بھی ہو کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کا پرماننٹ انتظام نہ ہو کام چلاؤ سرکار ہندی میں کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ آپ کہتے ہیں ابوری انتظامیہ اب جو نظام چلے گا وہ ابوری چلے گا انٹرم کام چلاؤ اس لیے کہ مقابلے میں کوئی تہذیب تیار کوئی نہیں ہے بندہ کوئی نہیں ہے ٹیک اوور کرنے والا ہمارے پاس کیا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ ابا اگر نمبردار مر جائے تو کس کو ملے گی نمبردار اس نے کہا وہ ترس کے وہ جو بڑا بیٹا ہے مسٹر ایکس اس کو ملے گی کہا ابو اگر وہ بھی مر جائے اس نے کہا پھر مسٹر وائی کو مل جائے گی نے اگر وہ بھی مر جائے کہا پتھر جو بھی مر جائے تمہیں نہیں ملے گی ہمیں نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی اس لیے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا فرائنگ پان سے گرا آگ میں گرا ان سے لے کے ہمیں دینی ہے ہم بڑے عدل کرنے والے من ظلمات شرک الى نور توحید شرک کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے ماشاءاللہ اللہ دنیا میں مسلمان بھیجے گئے تھے تو کیا کہا گیا تھا آپ بعض جماعتوں کا متو پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر اٹھو اور چھا جاؤ قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کی تہذیب قرآنی اصول قرآن عدل و انصاف اس سے فیزیکل قرآن مطلب نہیں ہے قرآن کے اصول قرآن کے احکامات قرآن کی تہذیب وہ لے کر اٹھو کوئی مقصد لے کر جاؤ نا دنیا کے پاس وہ لے کر یہی گئے تھے دو چیزیں اچھا وہ شرک سے نکالنے گئے تھے اور شرک کی ہر قسم ہمارے اندر پہلے ہی موجود انتہائی بہترین شکل میں موجود ہے جہاں تک کہ سابقہ وزیر اعظم ہندوستان آئی کے گجرال جیلمکار میاں صاحب کی بڑی لگتی تھی ہم زبان تھا اس نے تانا دیا اس نے کہا کون سی تہذیب اور کس نظریے کی بات کرتے ہو یہ جب وفد گیا ہوا تھا نا ہمارے صحافی ساتھ گئے ہوئے تھے ہمارے صدر کے ساتھ وہاں پر تو وہاں کی مختلف شخصیتوں کے ساتھ ان کی میٹنگز اور انٹرویو وغیرہ ہوا کرتے تھے بعد میں وہ ٹی وی پر بھی یہ بات آئی ٹی وی کے انٹرویو میں بھی اس نے یہ کہا تو کہا یار یہ جو ملک تم کہتے تھے دو قومی نظریہ اور نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا اور فلاں اور ڈھی ہے یہ کیا ہے دو قومی نظریہ تمہاری تہذیب تم کہتے جی ہماری تہذیب الگ ہے ان کی تہذیب الگ ہے نکاح ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں تم دفن کر کے پوجتے ہو مسئلہ تو ایک یہ کیا فرق ہے تمہاری تہذیب میں ہماری تہذیب حاجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر جا کر دیکھو سکھ بھی وہی مانگے ہندو بھی وہی مانگ رہے مسلمان بھی وہی مانگ رہے ہیں تمہاری تہذیب کہاں ہے شرک کی ہر قسم بدترین شکل میں ہمارے اندر موجود ہے شرک فل ملک بھی موجود ہے شرک فل حکم بھی موجود ہے یوشرے کو فی حکم ہی اہدا جس کے تھے جو قبضہ چڑھ گیا جو وہ پکڑ کے اس کو بیٹھ گیا اور اس زمین کا وہ خدا بن کے رہ گیا عوام الناس کی سطح پر شرک اپنی تمام تر ترخباست کے ساتھ موجود ہے وما نو اکثر وحم بل اللہ وحم ان کی اکثریت اس طرح ایمان رکھتی ہے اللہ پر کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر یہ قرآن کی آئے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارے اوپر فٹ آ ہمارا ملک بہت سارے اسلامی ممالک سے بہتر پوزیشن میں ہے اس کے باوجود اسی فیصد آبادی دیات میں رہتی ہے بعض وہ ممالک بھی ہیں جن کی نائنٹی ایٹ پرسینٹ آبادی دیات میں اسے دو پرسینٹ شہر ہوں اسی فیصد آبادی جو ہے اس میں مولویوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ مولوی جاہل دیہات کے اندر جن کا کرائٹیریا علم نہیں ہے یہ ہے کہ تنخواہ کون کم لیتا ہے جب تنخواہ کم ہوگی تو انہوں نے روزی کے اپنے وسائل بنائے پھر آدمی کچے ڈھونڈتا ہے نا کہاں سے روٹی آ سکتی ہے آری سامنی آپ نے دینی ہے جن کے ٹریکٹر ہیں ان کا برا حال ہو جاتا ہے ایک سیزن لگتا ہے دوسرے سیزن میں وہ جو آدھار کارڈ دیا ہوا تھا یا حال کسی کی, کی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر مانگ مانگ کے اگلا سیزن چلاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یار چلو ٹھنڈا تو مولوی کا کیا اثر ہوگا اس کا تو بارہ مہینے تھنڈا رہتا بےچارے دہذا اس نے بھی نئے نئے ٹیکس اسلام کے نام پر لگائے جاتی ہوئی یہ ان کے پنجے میں ہیں دوسری کوئی سوچ نہیں کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے ان کی دنیا وہی ہے عوام اسی پرسنٹ عوام کو جو دیہات میں ہیں ان کے نکلنے کی تو کوئی بھیل نظر نہیں آتی شہروں میں بھی تو سو لوگ شہروں میں بھی یہ سلسلہ چل رہا حاضر عالم فلام اور ماحول مولوی لگے ہوا آپ نے کہا شرک کی حد بدترین شکل ہمارے اندر موجود اور جتنی نفرت اللہ کو شرک سے اور کسی گنا سے فرمایا ان اللہ اللہ یا کبھی ہوا یا پھر دو نزا نکلے انفرادی سطح پہ جائیں تو ہم نے بھی جہاں ہمارا بس چلتا ہے اپنی مرضی چلائی ہوئی اللہ کے احکامات کو کوئی نہیں دیکھا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ تفسیر تفصیر فرماتے ہیں کہ میں یہ بات بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی بربادی بے عملی اور بد عملی کا اسی فیصد اس لیے ہے کہ لوگ حرام کھاتے ہیں رزق حرام کی وجہ سے دس فیصد اس لیے ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے اتنی نحوست ہوتی ہے اتنی ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے بے نماز کی روٹی میں ہاتھ لگتے ہیں تو اتنی تابکاری ہوتی ہے کہ وہ نورے ایمان کو ڈم کر دیتی اور دس فیصد اس لیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا خیر اللہ اللہ کے رسول کون سا جلیس بہتر ہے کون سا شخص ایسا مناسب ہے جس کی کمپنی کی جائے تو آپ نے فرمایا تھا من زک کا رکھو تو جسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے وہ زیادہ تھی علم کو ممت کو وہ جب بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے وہ زخ کا کو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا اس کے پاس بیٹھا رز کے حرام کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری ننانوے اشاریہ فی فیصد آبادی میراث تقسیم کوئی نہیں کرتی حرام کھا رہی اس کی تباہ کاری کا اندازہ مجھے ہوا ابھی میں مفتی کورس کر رہا تھا عراق میں تو اتنی شدت سے اتنی شدت کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ آپ کا نہیں کلام ہو کسر قرآن کہتا ہے قلیل ہو یا کثیر اس کو بانٹا کرو چاہے سو کیوں نہ ہو بغیر کتنا سا ہوتا ہے بندہ مار دیتا ہے بندہ مرا نا کلو کھا کے مرے یا ایک رتھی کھا کے مرے بندہ تو مر گیا نا تیرا نورے ایمان بجھ کے رہ گیا ہے اب وہ ایک اس روٹی سے بجھا ہے یا کسی بندے کو قتل کر کے بجھا ہے نور تو بج گیا اتنا پیچیدہ یہ نظام ہے میراث کا اور میں حیران ہوں کہ گاؤں میں کبھی کسی نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا میراث حالانکہ سب سے پہلے جنازے کے بعد لوگوں کو چاستے کی فکر پڑ جاتی ہے جنازے کے بعد سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کرز کا تو جنازے میں ہی پتہ کر لینا چاہیے اعلان کر دینا چاہیے اس اعلان کے بعد اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے یعنی جو موجود ہیں ہاں بعد میں کوئی دوسرے شہر سے آئے جو جنازے میں حاضر نہیں وہ کہے کہ جی میرا ہے تو وہ تو قابل قبول ہے لیکن جب اعلان کیا گیا وہ بندہ موجود ہے نہیں اٹھا ہاں تحریر موجود ہے تو وہ ٹھیک زبانی کلامی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرنا پڑے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے حاجی ہمارے نا, نمازی ہمارے کاری ہمارے مولوی اس طرف کسی کی توجہ ہی کوئی قرآن کا کہا کلو نہ تراسا اکل لما اور تم اس طرح کھا جاتے ہو کو جیسے گنا کھایا جاتا جم جم کے کھاتے اس کو تمہیں احساس نہیں ہوتا بہنوں کو کچھ دیتا ہی کوئی نہیں بڑے بڑے ازی دیکھیں بہن کا تو سب بہنیں تو جی لیتی رہتی ہیں جی یہ تو بھائی لیتی رہتی ہیں ان کو ان کی وراثت دو بہن کا تالک تو بعد میں بھی رہے گا نا وہ تو بھائی کے پاس آتی رہے گی اب بہن کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے جائداد لے لی تو بھائی نے مجھے اپنے گھر میں نہیں گھسنے دینا بیچاری کا اور کوئی ڈر نہیں ہوتا بھائی سے کٹ گئی اپنے میکے سے کٹ گئی تو سسرال والے بھی پھر ریاستی کریں گے انہیں پتا چل جائے گا کہ پیچھے اس کے کوئی ہے کوئی نہیں ہے لا دا وہ تو نہیں, نہیں بھائی آپ رہنے دیں میں نے آپ کا بڑا کھایا نہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ معاف کر سکتی ہے لیکن قبضہ لینے کے بعد تقسیم کرو زمین اس کے نام لگواؤ پیسہ تقسیم کرو اس کے ہاتھ میں دو جب وہ اس کے نام چڑھ جائے گی تو دولت کی ہو پر زمین کا پیار تو پھر پڑے گا نا بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی وہ مرضی تو نہیں تھی جی لیکن جب شادی ہو گئی تو گزارا چل گیا جب شادی ہوگی تو مودت پیدا ہوگی نا وجہ بہن کو موت ان نکاح ہوتا ہے تو ایک چیز رب ڈالتا ہے اس کا نام ہے مودت ایک کام یہ ہوتا ہے نا ایجاب و قبول گواہ جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اگر یہ لیگل ہے تو رب مودت ڈال دیتا ہے کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جی اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایل دے یا گاؤں والے ارینج کریں اور اتنے پرسنٹ پھر حکومت دے گی شرط یہ کہ وہ جو اپنا جمع کیا اس کو پہلے یوٹیلائز کریں آپ آپ خرچ کریں کوئی پانی کی سکیم ہے کوئی اور سیوریج سکیم ہے یا کوئی اور اسپتال بنانا ہے یا اسکول بنانا ہے آپ نے دو لاکھ جمع کیے دو لاکھ گورنمنٹ دے گی لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے والا دو لاکھ خرچ کرو اس کے بعد حکومت ریلیز کرے گی اپنا پیسہ اسی طرح اگر تمہارا کام لیگل ہے تو رب بھی اس میں اپنی کنٹریبیوشن ہو وہ کنٹریبیوشن ہے مودہ تن و رحمہ جب تک نکاح نہیں ہوتا آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا جب دولت کسی کے قبضے میں چلی جاتی ہے اب زی نلی ناصب شاہباد اب وہ اس کا پیار آ ہے اب بھائی جو ہے وہ اس سے ذرا مانگ کے دیکھ دیتی ہے بہرحال ارض کرنے کا مقصد یہ میرا موضوع نہیں ہے اس انشاءاللہ ایک موضوع خطبہ ہوگا مکمل کے موضوع پر آرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی فیصد جو حرام ہارے اس کی وجہ سے ظلم جور السلطان اللہ عدل اسلام ہم تمہیں بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کی طرف لے جانے آئے ہیں اب سب سے زیادہ ظالم ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں جوہر سلطان باہر کم ہے ادھر اسلام میں زیادہ ہے کوئی رائٹس نہیں کسی کے کوئی حقوق نہیں کوئی نظام عدل کوئی نہیں دنیا کو کیا دو گے تم کس طرف دعوت دیتے ہو لوگوں کو کس طرح بلاؤ گے لوگوں کو آج کل تو میڈیا سب جانتا ہے نا ہم کہاں ہیں پوری دنیا جانتی کس قسم کے رائٹس حاصل ہیں مسلمان ممالک کے اندر عوام تم ان سے یہ کہو گے کہ وہ چھوڑ کے ادھر آ جاؤ غلام بن جاؤ لہذا کرنے کی بات یہ کہ وہ فیل ہو گئے ہیں. ان کے پاس نہیں رہے گی طے شدہ بات ہے جو آدمی بوڑھا ہو جاتا پہلوان ہو یا کرکٹر ہو یا جو بھی ہو تو اسے کک آؤٹ کیا جاتا خود ریٹائر نہیں ہوتا کہ اب میرے کتے فیل ہو گئے ہیں. گوڑے گٹے جواب دے گے وہ کہتا نہیں میں تو ابھی بھی یہ کر سکتا ہوں ابھی بھی ریکارڈ قائم کر سکتا ہوں فلاں لیکن گاہر ہی اندر لگ جاتا ہوں وہ اسی طرح کہتے رہیں گے محمد علی بھی بڑا عظیم بنتا تھا آخری کشتی میں انہیں کیا گریٹ ور گریٹ رہوں گا آج اس کا منہ بھی کوئی صاف کرتا کھانا باہر نکل جاتا ہوں. جاننے والوں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اس بندے کا زوال ہے تو کہتے رہیں گے ہم لیکن اب ان کے پاس رہے گی نہیں جن کی نظر تاریخ پر ہے اور جو ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے کائنات کا سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہے دو سٹیرنگ والی گاڑی ہوتی ہے نا تعلیم والی تو استاد بڑا غافل بیٹھا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اس میں لگا ہو رہا لیکن استاد کی نظر آتے ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے فٹ پاتھ کو مارنے لگے سٹیرنگ کو مار لیتا ہے وہ دیکھتا گاڑی مارنے نہ گیا تو بریک دوبا لیتا کیا سوئے ہوئے ہوئے ہو؟ آگے نہیں دیکھتے تمہل یا اللہ اسے غافل ہے جو ظالم کر رہے ہیں ملک اس کا اللہ عما مال ملک تو تل ملک کا منتشا جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے زبردستی چھین لیتا ہے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا لہذا لفظ کیا استعمال کیا تنزع نزع کا علم ہوتا ہے یہ نزع جو بنا نا بندے پر جب مرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی بندہ خود اپنی مرضی سے نہیں دیتا کھینچی جاتی ہے ہاں تاؤ اخرجو انف تنجل ملک کا بھی منتشا جسے بھی چھینی جاتی ہے زبردستی چھینی جاتی ہے یہ بات طے ہے اللہ کی سنت کے مطابق جو فارمولہ تھا پورا ہو گیا وہ فیل ہو گئے انسانیت کے بدترین مظالم کے مرتکب ہوئے وہ لوگ لیکن خوشی کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں اس لیے کہ ہم کو وہ ملے گی نہیں ہمارے اندر بھی کوئی ظلم کم نہیں ہے ہمارے اندر بھی بے انصافی کوئی کم نہیں ہے لہذا کیا ہوگا کچھ نئے لوگ اٹھیں گے اللہ کو ان نئے لوگوں کی تلاش ہے جن کو اس نے نظام دنیا دینا ہے ہم بدلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری بدامالیوں کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہمارے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے خیر کچھ نہیں ہے کتابیں ہم انہیں دے سکتے لیکن اسلام کتاب میں نہیں ایسا شخصیتوں پر آیا تھا لوگوں کو دعوت دی گئی تھی آ کما آمن الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ تھے جن پر قرآن کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا جو فلاپی کے طور پر استعمال کیے گئے تھے ان میں سے ایک بندہ جاتا تھا ایران اور کہتا تھا آ کما آمن الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ آپ دنیا کو کیا دعوت دو گے اور اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ہم ہی ایمان لائے اس کے بعد سب سے زیادہ دو نمبر چیزیں ہم دوائیاں دو نمبر ہم جھوٹے ہم بکنے والے ہم خریدنے والے ہم ایسے ہو جاؤ ایسا نہیں ہوگا اللہ کو نئے انسانوں کی تلاش ہے اور آپ دیکھ رہے کہ دھڑا دھڑ دنیا مسلمان ہو رہی ہے دھڑا دھڑ دنیا مسلمان ہو رہی ہے صرف ایک یورپی ملک کے اندر پچھلے ایک سال میں چونتیس ہزار آدمی مسلمان ہوا صرف امریکہ کے اندر جس میں اسلام کے خلاف اتنا پرتھ ہو رہا ہے صرف اس ایک ملک میں چونتیس ہزار لوگ مسلمان ہوئے پچھلے ایک سال میں یہ نئے امیدوار اٹھ رہے ہیں اسی قوم میں سے اور وہ اسلام کو پورا اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ان ہیرے ہیں اپنی مرضی کے مطابق گھڑے جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے جب پلاٹ خالی ہو تو قیمت زیادہ لگتی ہے امارت بن جائے تو قیمت کم لگتی ہے اس لیے کہ امارت آپ نے بنائی ہے اپنی مرضی کی اب اگلا ہو سکتا ہے وہاں مسجد بنانا چاہتا ہے وہاں پہ پلازا بنانا چاہتا ہے وہاں پہ مارکیٹ بنانا چاہتا ہے آپ نے تو گھر بنا دیا ہے اب وہ گرائے اس کو تو بھی اس کا نقصان ہے ہم ہاں وہ لوگ ہیں جن پر جو عمارت بننی تھی وہ بن گئی ہے اب اس عمارت کو گرا کے نئی بنانے میں دنیا کا جو خرچہ ہوگا اس کی بنسبت وہ نئے لوگ اس کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہم تو باپ دادا کے اسلام پر ہیں وہ اسلام جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا ہم اس پر نہیں ہیں اسلام کو جس پر ہم چل رہے ہیں پریکٹیکلی اور اسلام کو جو کتاب سنتے میں ملا کے دیکھیے کوئی ان کی شکل آپس میں ملتی ہے دینے آ ہمارا ہم نے پیور پیو دادے کو یہ کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیو دادے کے دین کے لیے نہیں بنائی تھی اپنے دین کے لیے بنائی تھی دین آبا اور چیز اور دین اللہ اور چیز ہمیں جو محنت کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنا جائزہ لیتے اپنے آپ کو درست کرتے اور یہ محسوس کرتے کہ میری خرابی کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے لہٰذا میں سیدھا ہو جاؤں کہ شاید یہ عذاب ٹر جائے کوئی زمانہ تھا لوگ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ایک صاحب کے پاس گئے لوگ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں دعا کرے بارش ہو جائے تو وہ انہوں نے جوتے اٹھائے اور بستی سے باہر نکل گئے کہنے لگے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ساری بستی عذاب میں پکڑی ہوئی ہے میں یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں تو ان پر کر کوئی زمانہ وہ تھا ہر بندہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں پر جو عذاب آ رہا ہے وہ میری وجہ سے آ رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ ٹل جائے ہم بڑا بلیم کرتے ہیں پروین شاہر نے یوں کیا تو یوں ہو گیا اور فلاں یوں کیا تو فلاں ہو گیا اور ملامن نے یوں کیا تو یہ ہو گیا اور فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس میں میری کنٹریبیوشن کتنی ہے میرا حصہ کتنا ہے ہم اب بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے فکر پڑی ہوئی اپنے مکانوں کی اپنی دکانوں کی اپنی اور پتہ نہیں کہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ وہ پیریڈ آئندہ آنے والے پانچ سے دس سال انتہائی اہم ہے اس دنیا کی بقا کے لیے پتا نہیں ان پلازوں میں رہنا یا نہیں رہنا آپ کو پتا جب دو چار فلائٹیں پانچ فلائٹیں چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو باہر انہوں نے ارائیو اور ڈیپارچرز کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے بورڈ سا بنا ہوتا ہے اس میں پھر جب ترتیب تبدیل ہوتی ہے بدلی ہوتی ہے فلائٹوں کی تو ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہو سکتا ہے جو چوتھے پانچویں نمبر پر وہ پہلے نمبر پر چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے اب وہ ٹھک ٹک شروع ہو گئی ہے کچھ قوموں کی فلائٹیں اب چلی گئی ہیں نئی قوموں نے ابھرنا ہے اس ٹھک ٹھک میں پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا ہم ڈیپارچر والے میں ہیں یا ارائیول والے میں ہماری دو سو پچونجا پی کے یا دو سو ہے آئندہ پانچ سے دس سالوں میں بہت کچھ ہونے والا سن دو ہزار گیارہ تک نئی قومیں ابریں گی بہت ساری قومیں ڈوب جائیں گی لیکن ابرنے والیوں میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا اور ڈوبنے والے میں ہمارا کتنا حصہ ہو ہمیں ہوشی کوئی نہیں ہمیں فکر تک نہیں کیا ہو رہا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کو اگر باندھ دیتا جا ہے کسی پٹے پر اور اس پٹے کو کسی آرے کی طرف لے جایا جا رہا اور بندہ بندہ ہوا ہے وہ دیکھے کہ آرا جو ہے وہ تو میرے پاؤں کی سیت میں یا میرے گٹنوں کی سیت میں آ رہا تو وہ بڑا خوش ہو یا گوڈ ہی لینا ہے نہیں نا کہڑا سیر لہنا سیرتا ہے اس پاس ہماری عادت یہ ہے پوری امت مسلمان کل جسد اللہ کے رسول صلح صلح علم صلح علم صلح علم صلح علم ایک جسم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آ چل رہا ہے کون پر افغانستان تو بہت برباد ہو جائے گا پتھر کے زمانے میں چلا جائے گا کون ہے ہم نے تو ملک بچا لیا سب سے پہلے پاکستان پھر فلسطین پتا چلا گوڑے کٹ رہے ہیں کوئی بات نہیں آئندہ میں نے کہا کیا آپ کو سن دو گیارہ تک انہوں نے نشان لگا لیا یہ یہ ممالک صاف کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈیمولش کرنا ہے بالکل اسی طرح اٹھا دینا ہے سب کچھ جس طرح ولڈ ٹریڈ سینٹر کا اٹھایا انہوں نے کچرا مسجد افسا کو ڈیمولش کر کے انہوں نے اٹھا لینا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کر سک کچھ بھی نہیں کر سکیں وہ بھی سفایا ہو جائے ٹکڑے کر کے وہ ہمارے کھا رہے ہم ہاں اس پر مطمئن ہیں کہ سر پہ تو نہیں نا لگ رہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ مومن مشل المن کل جسد مومنوں کی مثال ایک جسد کی تھی اگر اس میں ایک آزم بیمار ہو جائے سارا بدن اس از کا ساتھ دیتا ہے کیسے فرمایا جگراتہ کات کے اور بخار میں اس کو شیر کرتا ہے چوٹ انگوٹھے پہ لگتی ہے بخار پورے بدن کو چڑھا ہوا ہوتا ہے گلٹی آ کے لڑ میں بنتی ہے یہیں بنتی ہے نا کبھی وہ درد کے نہیں درد دانت کو ہوتا نیند ساری دانت نہیں آتی بےسہر جاگ کر ساتھ دے رہے دانت کا کہ نہیں دے رہے ہم جسد نہیں رہے انٹر لنک ختم ہو چکا ہے قوموں کو تقسیم اس ایک قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے اللہ بڑا بے نیاز اللہ بڑا بے نیاز ہے اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے بس اس کو کہتے ہیں ڈیوائن انکنسرن خدائی بے نیازی کچھ بھی ہو جائے کٹ جائے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں قوم نیست و نابود ہو جائیں ساری قوم ڈوب جائے پرواہ بے نیاز ہے نا یہ بے نیازی ڈرا دینے والی چیز شیطان نے اسی بے نیازی کا حوالہ دیا تھا اگر اللہ بے نیاز نہ ہوتا تو شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا تو بے نیاز ہے باپ جب اپنی کمائی کر رہا ہو نا اس کا گھر اپنی نوکری سے یا اپنی پینشن سے چل رہا ہو تو وہ بچوں سے بے نیاز ہوتا ہے بچوں کے مشورے سیریسلی نہیں لیتا روٹی میں اپنی کھاتا ہوں لہٰذا کسی کے تھلے کیوں لگوں ہاں جب باپ محتاج ہو جائے اولاد کا تو پھر بے چارا جو ہے کسی نہ کسی کی تو اسے سائڈ لینی پڑتی ہے روٹی کھانی ہے اس نے کہ نہیں اب اللہ بے نیاز ہے کسی کوئی پرواہ نہیں اگر کسی کی پرواہ ہوتی تو جب قوم نو پر طوفان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ تھا وہ بچہ لے کر پہاڑ پر پا چڑھ گئی پانی بھی پیچھے آ رہا ہے وہ پہاڑ پر پا چڑھتی جا رہی ہے پانی بھی پیچھے آ رہا ہے پہاڑ پر پا چڑھتی جا رہی ہے پہاڑ ختم ہو گیا پانی پیچھے آ گیا پانی اس کے گھٹنوں تک چڑھایا پانی پھر اس کے ناف تک گیا پانی پھر اس کے شانوں تک گیا پانی پھر اس کے سر پر گیا اور اس اللہ کی بندی نے بچے کو سر سے اوپر اٹھایا فرمایا ایسا ہے, اگر کسی کو اس دن اللہ کو کسی پر رحم آتا تو اس عورت پر آتا لیکن اس دن وہ بے نیاز تھا ہر سے بادہ باد کچھ نہیں کھلی ولی اللہ بے نیاز ہے اگر ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو اس کو بھی ہماری فکر نہیں ہے ہمیں اپنی فکر خود کرنی انگیر عطا رابطہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے اللہ تبدیل نہیں کرے عزت دی ہے تو تب تک عزت دے کر رکھے گا جب تک عزت والی کوالیفکیشن ہمارے اندر موجود رہیں گے ہم ہی اپنے مقام سے گریں گے تو پھر رب ہمیں پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہم کام دیں گے لہذا اہم دور ہے اتنا اہم دور ہے اتنا کریٹیکل اسلام پر وقت آیا ہے کہ مولوی کے پاس چار پانچ بندے لے کر گئے ان کو کلمہ پڑا دیں مولوی کہتے اللہ ممنو اللہ اور مسلح پر ظالم کھڑے ہوئے ہو جو تنخواہ کھا رہے ہو تیرے اس ایک کلمے نے اس ساری کو ایسا حرام کیا کہ خنزیر سے زیادہ حرام ہو گئی سواستھ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جو دین بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تاویز بیچ کے کھاتے ہیں دم کر کے کھاتے ہیں فتوے تبدیل کر کے کھاتے ہیں وہ ان ہوں <سُحط> خنزیر حالت استرار میں جائز ہو جاتا ہے کھانا سوستھ پھر بھی جائز دین بیچ کے کھانا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے مرتا ہے بھوک سے تو مر جائیں دین ہی بیچنا ہے نا وہ تیرا جاب ہے یہ تو ایسے جیسے ڈاکٹر کے پاس کہ بندہ مار رہا ہے اور وہ کہ جی نہیں میں نہیں علاج بندے ڈر گیا ہوگا نا میں نے مسلمان کیا تو پکڑ کے آؤٹ ہی نہ کر دیں کہ تم بھی ایکسٹریمسٹ ہو ایسی روٹی اللہ تعالی سے ازمائش میں نے ڈالے دین بڑی ازمائش میں آ گیا ہم تو خوش ہوتے ہیں محنت کوئی کرتا ہے کسی کو کلمہ پڑھا کے ہم بھی اپنی کنٹریبیوشن کر دیتے ہیں اس میں جی نہیں ممنو مسلمان کرنا ممنوع ہو گیا ہے کوئی عیسائی ہونا تو پھر کھلا ہوا ہے اسلام پر بڑا عجیب دور آ گیا جس طرح ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان پر آ جاتا نا اولاد جب ہاتھ نہ رکھے ایک دوسرے کی طرف دکا دے کیوں میرا پیو تیرا پیو کوئی نہیں نہیں مجھے نو مہینے رکھا تو تمہیں آٹھ مہینے میں چپیٹ میں رکھا ہے مجھے دودھ پلایا تمہیں دودھ نہیں پلایا نیٹو پلاتی رہی تم کیوں نہ رکھو اس کو دکیل دھکیل کے آج اسلام پر وہ وقت آیا ہے ہر مسلمان اس کو دکیل کے دوسری طرف کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے آگے پیچھے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں کہ اسلام کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں اللہ کی قسم قیامت کے دن تم تھکے کھاؤ گے اور اسلام کہے گا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق باد علی اسلام و غریب یہ تو شوری بھی پردیسی تھا مکے کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے تھے کوئی کھولتا نہیں تھا تب تیز دوپہر میں مستفا اس کو لے کے چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے اور گالیاں کھاتے ویسا غریب آپ نے فرمایا یہ پھر پردیسی ہو جائے گا کوئی دروازہ نہیں کھولے گا وہ دور آ گیا لیکن جو اس دور میں اس کے لیے دروازہ کھولے گا فرمایا توبہ ان کے لیے بشارت ہے جو اس پردیسی کو اپنے گھر کے دل... اندر داخل کرے آج ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایکسٹریمسٹ نظر نہ ہوں میں کسی طریقے سے کسی کو دین پر زیادہ عمل کرنے والا نہ کیوں مجھے پکڑ کے آؤٹ کر دیا جائے گا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا فلان ہو جائے گا ٹھیک ہونا مزال ہے کم مشہور یوخف نہ کو مولیا یہ شیتان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے ہم ڈر گئے تو آج اسلام کا حال تو یہ ہے کہ کوئی اس کو آن کرنے کے لیے نہیں ہے. کہ یہ میرا بھی کچھ لگتا ہے یار مجھے بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے سیکریفائز کرنا چاہیے اور تم رسک نہیں لوگ اس کے اولاد کے لیے رسک لیتے ہو کہ نہیں لیتے کہاں ہوتی ہے کہاں چڑھے ہوئے ہو تو کس کے لیے کما رہے ہو بلڈنگوں کی جو صفائی کرتے ہیں کہاں وہ کمر کے ساتھ نیچے دیکھے بندہ تو دماغ چکر جاتا ہے دیکھا نا باہر سے جو بلڈنگوں کے شیشے صاف کرتے ہیں رسک لے رہے ہیں اپنی زندگی کا کہ نہیں لے رہے اسلام کا تمہارا کچھ نہیں لگتا اس کے لیے رسک لینا ڈر لگتا ہے کل جب تم پر وقت آئے گا نا پھر اسلام بھی رسک نہیں لے گا یہ جو آپ بینکیں بند ہو جائیں گی اور قبر میں شروع ہو جائے گا نا وہ کارڈ چیک کریں گے کریڈٹ کارڈ شو کراؤ گے تو پھر کھڑکی کھلے گی نا جنت کی اگر اس پہ ہی کچھ نہیں ہے سارے مخالفے ہیں کیا ملے گا لہٰذا آج وہ وقت ہے کہ اسلام کو آن کرو ریٹ زیادہ لگا ہوا ہے صحابہ کا ریٹ لگا تھا نا آج وہ دور ہے دس فیصد پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے جب مشقت ہوتی ہے مصیبت ہوتی ہے تو ریٹ بھی جب کسی کو کام کرنے والے جب یہاں میسن کم تھے تو ساٹھ روپئے ستر روپئے اسی روپئے میسن لیتا تھا دیہی آج بیس روپئے سولہ روپئے میں ملتا کیوں بہت زیادہ ہو گیا نا جب د تھی دین اللہ افواجہ ہو گیا تھا تو ریٹ کم ہو گیا تھا آج آن کرنے والے کم ہے ریٹ پھر چڑھ گیا ہے فرمایا ان میں سے ایک سنت کا متمسک سو شہیدوں کے برابر اجر پائے گا ایک سنت پر چلنے والا جب سنت جرم بن گئی ہو کتنا ریٹ لگا ہے آج آن کرو دین پر چلنے کی کوشش کرو یار کسی طرح کوئی غیر تو بندے کو آ جاتی جسمن ہمیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے لہذا دین کو اپنا سمجھ کے بسم اللہ کرو اسے گلے سے لگاؤ کچھ بھی ہو جائے آج اس کو گلے لگاؤ گے تو کل یہ تمہیں حشر میں گلے لگائے گا آج اس کو آن کرو گے تو قیامت کے دن سینے سے لگا کے آن کرے گا کہے گیا اللہ اس نے میری خاطر بڑی مصیبت اٹھائی اس نے میری خاطر یہ کیا ہے اس نے میری خاطر یہ کیا ہے اگر کچھ نہیں کرو گے تو پتہ لگے لہذا انتہائی اہم دور ہے اس میں فیصلے کر لیں بسم اللہ کر کے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے ہم نے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے دین اللہ پر چلنا ہے دین آبا پہ نہیں چلنا رسم و رواج کو چھوڑنا ہے پیور اور خالص اسلام کو پکڑنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق تعافر نایاف حضرات کو بھی واخر رضاوان